بس الرحمن الحمۃ الحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبشہ صاحب و تعینشہ باقی تمام سامعین برات الران خانہ صاحب کو شمس اقبال پھر سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر <خخ> <تصفيق> تین سو ترپن ابلک اکسٹھ ہے تین سو ترپن ابلک اکسٹھ ہاں جی سکسٹی اور تین سو سے لے کر شریف کا ابھی تک کے درست کی, کی تعداد ہے اکسٹھ دعائے صوبیہ کا درس نمبر اکسٹھ و درس ہے دعائے کا اور دعائے کا آخری پیراگراف یعنی آخری علامہ علامہ پیراگراف نمبر چودہ چلا اس میں کل ایک دراصل عالم کو پہلا دعا جو ہے پیراگراف نمبر چودہ کا پہلا دعا لوگوں کی مبارکہ تک پہنچ چکا ہے اس سے پہلے دعا کے اندر یہ جو عبارت تھی کہ اللہ من نسلکلافا ولافی طا ومافَت دائمۃ دینی و دنیا ولاخر یہ مبارک دعا تھی اور جو ہے ابھی جو ہے اس کے بعد والے دوسری دعا ہے یا, یا یوم آج کے درس میں درس نمبر ایک میں جو ہے تین سو ترپن پبلک اکسٹھ میں یاہ یو یاقیوم یا ذل یا یا جلال والاکرام یہ حصہ ہے آخر تاکہ کہ اب اس میں سے جن موقع ہیں ان شاء فی الحال ان دو دعاؤں کا یاہ یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا بدی سماوت ولاض یا غیاصل مستقسین اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے پانچ آسم الحسنہ کا اس میں بلگیا ہے ایک یم دو زل جلال تین اکرام چار بدی سماوت ولاس پانچ غیاصل مستحسین چھ اس میں چھ آسماء الحسنیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جی ان کو وصلہ دے کے اللہ کے ان مقدس ناموں کو وصلہ دے کر اللہ کو پکار کر پھر اللہ سے آگے دعا مان رہے ہیں تو یا حیو یا قیم اس دعا کا جاج کے دس کے پہلا ایسا یہ یا یا قیم یاضل جلال والکرام یہ دو حصہ چار اسمال ہو ہیں۔ تو یہ یا یا قیم ح جو ہے اس کی جمع احیہ ہے ہاں جی اس کے معنی زندہ حن کے معنی زندہ دوسرا معنی زندہ دل باقی فعال مستعد متحرک اور تازہ یہ سارے معنیٰ حجقہ القامصل جدید میں معنیٰ کیا ہے اور اس کا معنیٰ فیلی حیا حیاتن کے معنی جانے فعلی زندہ رہنے کا معنی ہے اور الحیات یہ معنی جو ہے القام رس جدید میں لکھا ہے الحیات جد الموت ہاں اور الحیو جد المیت حیات جو ہے موت کا ضد ہے اس کا اپوزٹ ہے اور حن چنگ حیات والی ذات کے معنی میں اس کا مقابل میت ہے مردہ صاحب حیات اور جس سے حیات چھن چکا اس کا مردہ بولتے ہیں میت بولتے ہیں تو مختار الصحاب یہ لکھا ہے الحیات جو ہے جد الموت ہے اور الحیّ جد المیت ہے مردے کے مقابلے میں زندہ شخص مردہ شخص کے مقابلے میں زندہ شخص یہ آتا ہے ہاں جی اور الحیات الح الّ جو ہے یا یہ ہم یا یا ہے الحّّ الحیات الطّطی ہیں جی الحیات اللّّی یو سب ہو بحال باری وہ حیات جس اللہ تعالی متصف ہوتی ہے الحیّ یعنی وہ حیات جس سے اللہ تعالی متصف ہوتی ہے فن و لفیہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بولا جاتا ہوا ہے یون جب اللہ کے بارے میں جب کہا جاتے ہیں اللہ حی ہے تو اس کا معنی کیا ہیں ہمانا اس کا معنی ہے لا یس الہموت اللّہ حی ہے یعنی ایسی ذات ہے جس کے لیے موت کا تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے ہاں موت اس کے لئے صحیح نہیں ہے یعنی اس پر موت کا لفظ من اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. چونکہ موت ایک نوعیب ہے نقص سے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نقل سے ذوف سے کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے ہاں جی اولہ سلم موت ولِ صلک اللہ جی خلی اللہ از اللّہ از یعنی وہ ذات جس پہ موت نہیں آتی ہے جس کا ہمیں موت صحیح نہیں ہے یعنی موت اس پر لاحق ہی نہیں ہوتے وہ اس ذات کو ہی کہتے ہیں اور جب اللہ کو ہائی بولتے ہیں تو یہ مانا ہے ایسی ذات جس کے لیے موت کا تصور ہی نہیں ہے اس اللہ تعالیٰ کی حیات کو حیات سرمدی کہا جاتا ہے یعنی وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ذات ہے جب ازل کہیں گے نا تو کوئی ایک زمانہ آپ کو پھر تو کتنے سال پہلے لا لاکھوں سال کروڑوں سال اربوں سال نہیں ازل کے لفظ جو ہے لفظ کی کمی ہے یعنی ازل کو آپ ایک زمانہ ہاں جتنے آپ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ چلتا رہے گا ختم نہیں ہوگا ازل کے معنی ہے ابد کا معنیٰ بھی اس طرف جتنا آگے چلتے چلو ختم نہیں ہوتی ہے نہ ادائیں طرف نہ شروع کی طرف نہ اختتام کی طرف اس کو ازل اور عبد کہتے ہیں ایسی حیات کو حیات سرمدی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حیات کو حیات سرمدی کہا جاتا ہے ایسی ذات جو ازل ہے اور ابد تک رہے گا نہ اس کے ابتدا کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کے انتہا کے لیے کوئی انتہا ہے دونوں طرف سے لا محدود ہیں دونوں طرف سے اب لا لاماہدود ہیں دونوں طرف سے بالکل مطلق ہے اطلاق ہے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے اللہ کب سے کب تک ہے یہ ہمارے لیے کہا جاتا ہے کب سے کب تک اللہ کے لیے کب کمزو نہیں وہ ازل سے ہیں اور اس کی ازلیت کے لیے بھی, بھی کوئی انتہا نہیں ابد تک ہے ابدیت کے لیے بھی کوئی انتہا نہیں یہ سب پاکستانات ہے تو یہ محردات راغب میں یوتھ ہو جاتی ہے ہاں جی جو یہاں وہ اردو تجمر گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو حیات سے توصیف کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہوا یون تو اس کا معنی یہ کہ وہ اسی ذات ہے کہ جس پر موت لاحق نہیں ہوتی موت اس کے لیے صحیح نہیں یعنی موت اس پر لاحق نہیں ہے اور وہ موت سے متصف نہیں ہوتی اور موت سے متصف نہ ہونا صرف اللہ زبا جل کی شان اقدس ہے باقی سب کے لیے موت ہے ہاں جی کل من عالیہ حفاظان جیسا اللہ نے خود قرآن ہے جو قرض زمین پر ہے اس رافیل جب سرفوں کیا گا سب کو موت ہے ہوگا یہ ایک واحد اللہ کی ذات ہے جس کے لیے موت کا تصور نہیں کیا جاتا وہ موت سے ہرگس متصرف نہیں ہوتے تو یہ ہے حیون کا معنی قرآن پاک ویت واہ واہ لا یا موت علان خطا پر بن فرمایا وہ ہر شے کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ واجن اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے لا یمت اس کے لیے موت کا تصور ہی ممکن نہیں یا قیوم جو ہیں قیام و قیوم دونوں لفظ ہیں ہاں جی ایک ہی معنی ہے اس کے منفع اور فعول کے وزن پر ہیں اس کے معنی نگران ذمہ دار معنی کیا ہے قیام اور قیوم کے معنی ذمہ دار نگران کے معنی لکھا القام وسل جدید میں اللہ القیوم اللّہ الََََََََََََََََََََََََََََََلاقیوم تو اس کا مطلب کیا ہیں یعنی اے القائم الحافظ نکالشین اللہ جب کہتے ہیں اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ الَََََََََََََََََََََ جب بولتے ہیں ہائی کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اس کی حیات ذاتی ہے اس کی توجہ ہو گئی پھر القیوم بھی آ گیا تو ہاں یہاں القیوم سے ہونا القائم الحافظ لک الشین وہ ذات کی ہر وہ بذاتی قائم ہے اور ہر شے کو قیام اور وجود بہنے والا ہر شے کا محافظ ہے والمو تلو مابہی ہاں جی قوا اور ہر چیز کو وہ چیز دینے والی ذاتی جس سے اس چیز کے قوام بقا وجود وابستہ ہے مفردات راغب میں اسے توسیع ہے قیمہ ہر چیز کو قائم رہنے والا اس کی حفاظت کرنے والا القیوم یعنی کہ الحافظ القائے لک الشین یعنی کہ ہر چیز کو قائم رہنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا اور ہر چیز کو اس کی بقا کے تمام اسباب و وسائل فراہم کرنے والا یہ مانے کہ وال موتی لہو ما بھی قوام ہو موتی لہو ماں بہی یعنی وہ ہر شے کو وہ تمام چیزیں عطا کرنے والے جس سے اس چیز کی بقا دوام اور استمرار وابستہ ہے اس کو قیوم بولتے ہیں وہ کہ کی کائنات کے ہر شے کی بقات دوام امرال اور قیام اللہ تعالیٰ کے ذات سے ہے وہ جب تک چاہے گا کائنات کے ہر شے باقی رہے گا اس میں وہ محفوظ آئے گا ہاں جی وہ اس نظام چلتا رہے گا اللہ جب چاہیں اللہ ہٹیں تو یہ سمجھو ایک کمرہ ایک شہر روشن ہے جب تک مرکز سے اس کو بجلی مل رہا ہے مرکز سے مین جو ہے وہ بٹن دوا لیں خاموش کر دیں تو پوری شہر خاموش ہو جاتے ہے بالکل اسی طرح ہے جب تک اللہ چاہیں یہ کائنات روشن ہے اس کے اندر شان و دبدبا ہے خوبصورتی ہے بقا ہے دوا میں سمرار ہے ہاں جی یہ ساری حسن و جمال ہے اللہ چلیں اللہ چاہیں تو وہ بٹن دبا خاموش کر دیں بجلی بجلی کی بٹن کی طرح ہاں اور پورا شہر خاموش پورا گھر خاموش ٹھپ جی تاریخ ہو جاتی ہے تو اس طرح اس کائنات کا اللہ کے ساتھ یہی وابست ہے یہی تعلق ہے تو تجمہ جو ہے یا یوں یا قیوم کا تجمہ یہ بن جائے گا اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے صاحب حیات ذات اور اے کائنات کے ہر چیز کو اس کا ماننا تو یا یاہ یوں کا تجمے یا قیوم کا تجمے اے کائنات کے ہر چیز کو قائم رکھنے والے اور ایک کائنات کے ہر چیز کو بقا دوام باشنے والے ذات یہ معنی ہیں یہاں یاقیوم یا کا ہاں جی تو قیوم کا جو ہے اس اس یا کا یا قیوم کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہاں جی ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا اور پوری دعا کا تجمہ یا یو یا قیوم یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے صاحب حیات ذات جس کی حیات ذاتی ہے کسی نے اس کو حیات نہیں بہشا وہ بذات ذات صاحب حیات سے زندہ ہے اور شے کو زندگی بخشنے والی ذات ہے حیات دینے والے ذات ہے اور ایک کائنات کے ہر چیز کو قائم رہنے والے ہاں جی اور ایک کائنات کے ہر چیز کو بقا دوام بخشنے والے اور پاک ذات اور اس کی حفاظت کرنے والے کاغذات یا حیو یا قیوم کا یہ معنی ہے تو اس سے اس میں اعظم دو اس میں اعظم کے برکت سے کائنات کے شے میں یہ ہاں جی یہ رانائیاں یہ چمک دمک یہ خوبصورتیں یہ یہ روشن چاند روشن ستارے حجی ہاں یہ سہ کہ یہ دنیا کے خوبصورت یہ پہاڑیں یہ زمینیں یہ دریائیں یہ آبشاریں یہ لالا رنگین چیزیں سب کی خوبصورتیں یہ سب حسن و جمال اللہ تعالیٰ کے اس میں قیوم کے برکت سے اذان گرامی ہاں اس میں حئی کی برکت سے ہر شے کو حیات ملا ہوا اور القیوم کی برکت ہر شے کو قائم رکھا ہوا ہر شے کی حفاظت ہوتی ہے تو وہ اللہ پاک ہے جب تک چاہیں کائنات کو وہ اسی حسن و جمال کے ساتھ باقی رکھیں تو اس دعا کی توضیع نہیں ہو جائے گا اے وہ پاک ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ پاک ذات بذات زندہ ہے اور ہر چیز کو حیات اسی پاک ذات سے نے دیا ہے یہ ہر اے اور اسے ہرگز موت لاحق نہیں ہوتی ہے لیکن ہر چیز کو وہ موت دیتی ہے اور کائنات کا ہر چیز اسی کے توفیل سے قائم ہے دائم ہے اور ہر چیز کو بقا و دوام اسی نے دیا ہے اور وہی پاغذات ہر چیز کے بقا و دوام کا ضامن و محافظ اور کا ہے تو یا حیو یا قیوم کا یہ مختصر توضیح عجن گرام یا آج کے درس میں اتخاروں کے بعد والا یہ عدل جلال والا گرام ہے وہ خود ایک توضیح طلب عبارت ہے اس لیے جو ہے آج کے درس ولو مختصر صحیح لیکن یہ دو اسما کی بڑی جان ہے وہ لوگ جو مردہ دل ہو چکا ہے اللہ سے دور ہو چکا ہے اب ضمیر مردہ ہو چکا ہے ہاں جی اور انسانیت ختم ہے اگر وہ لوگ یہ اس میں عظم وظیفہ کر کے پڑھتے رہیں یا, یا قیوم تو ان کے اندر انسانیت آ جائے گی ان کے دل زندہ ہوگا ضمیر زندہ ہوگا ہاں ان کے اندر انسانیت آ جائے گی خدا کی بندگی کا دل جب زندہ ہوگا تو اپنی منعم اور اپنے مہربان اللہ کے احسانات کو اس کو ادراک ہوگا اور اللہ کی سچی بندگی کر سکیں گے جس طرح جسم کو حیات اور سلامتی ملنے کے ساتھ ساتھ یہ سے روح کو بھی حیات ملتی ہے آپ کے دل و جان کو بھی حیات ملتی ہے جس سے آپ کے ضمیر زندہ ہوں گے ہاں جی ضمیر کو حیات ملے گا جو مردہ ضمیر ہے جو کہ آپ کو زندہ لاش کی حیثیت سے آپ لوگوں میں معاشرے میں چل پھر رہے تھے اگر اس میں یا, یا قیوم کے وظیفے کے برکت سے جو ہیں شجۂ شکر میں مختلف مقام پر خالصانہ آجزانہ اللہ کو یا, حیو یا قیوم برحمتِ کی اس کے پگاریں تو پھر اللہ تعالی آپ کے اندر وہ حیات نو عطا کرے گا جس سے آپ کا ضمیر زندہ ہوگا آپ ایک زندہ ضمیر کا مالک ہوگا جس میں احساسات ہوں گے انسانیت ہوں گے احسان ہوں گے شفقت ہوں گے مہربانیاں ہوں گے اچھے اخلاقیات ہوں گے یہ سب جو ہے حیات حقیقی آپ کو ملے گا یہ قویوم کے برکت سے آپ کو حیات حقیقی ملے گا جو کہ فرشتہ صفت انسان بن جائیں گے میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب ان مقدس دعاؤں کے روح سے آگاہ ہو سچے دل سے کمال آجیدے کے ساتھ تین دعاؤں کو پڑھتے رہنے کا اللہ صحم سب کو اور تمام مسلمانوں کو توفیہ تھا